مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغبوب عليهم ولا الضال ہر قسم کی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے بڑا مہربان انتہائی رحم کرنے والا مالک ہے بدلے کے دن کا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 صدق اللہ العظیم گزشتہ دو درسوں میں بڑی وضاحت اور تفصیل کے ساتھ الحمدللہ کا معنی اور اس کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا کہ ہم جس کا معنی ہم صفت کرتے ہیں یا جس کا معنی ہم کمال کرتے ہیں یا جس کا معنی ہم خوبی کرتے ہیں اس سے مراد صفات کار سازی ہیں اس سے مراد کمالات ربوبیت ہیں یعنی معنی اس طرح کریں گے کہ ہر وہ تعریف ہر وہ صفت ہر وہ کمال ہر وہ خوبی جو اللہ کی ذات میں پائی جاتی ہے وہ کمال اور وہ خوبی اور وہ صفت اللہ ہی میں تسلیم کریں گے اللہ کی کوئی صفت کسی اور میں تسلیم ہو نہیں کریں گے پھر میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ کی صفات کا ذکر کیا خالق ہونا مالک ہونا رازق ہونا مہی ہونا ممیت ہونا عالم الغیب ہونا سمیع ہونا علیم ہونا علام الغیوب ہونا حاضر و ناظر ہونا مختار کل ہونا نفع نقصان کا مالک ہونا اولاد دینے والا ہونا نظر و نیاز کے لائق ہونا پکارے سننے والا ہونا سجدے کے لائق ہونا رکوع کے لائق ہونا یہ جتنی سفتیں ہیں یہ سفتیں کسی نبی میں کسی ولی میں کسی پیر میں کسی فقیر میں کسی زندے میں کسی مردے میں کسی نوری میں کسی ناری میں کسی عرشی میں کسی فرشی میں ہم تسلیم نہیں کرتے اللہ کی جو سفتیں ہیں وہ صرف کس میں مانتے ہیں گویا کہ جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں تو اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں شرک کی جڑ کاٹتے ہیں شرک کی رت کاٹتے ہیں کہ یا اللہ تیری کوئی صفت مخلوقات میں سے کسی کے اندر ہم تسلیم نہیں کرتے بلکہ تجھ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ الحمد تیری تمام سفتیں جو ہیں وہ تجھ ہی میں مانیں گے تیرے سوا کسی اور میں تیری صفت تسلیموں نہیں کریں گے آج اگر میری اس گفتگو کو اور میرے اس درس کو آپ غور سے سن لیں گے تو آج میں آپ کو ایک اصول بتا دوں گا جو آگے درسوں میں ہمیں کام آتا رہے گا اللہ تعالی کا قرآن پاک میں یہ طرز اسلوب ہے یہ طریقہ گفتگو ہے یہ طریقہ کلام ہے کہ ہر سورت کا اللہ ایک دعوی پیش کرتے ہیں دعوی رکھتے ہیں اسے بیان کرتے ہیں کبھی وہ دعوی صورت کے شروع میں کبھی وہ دعوی صورت کے درمیان میں اور کبھی وہ دعوی صورت کے آخر میں اس دعوے کو پیش کر کے اللہ تعالی مختلف قسم کے دلائل دے کر اپنے دعوے کو ثابت کرتے ہیں وہ خالق ہے وہ مالک ہے وہ رازق ہے ڈنڈے کے زور سے منوانا چاہے منوا سکتا ہے مانو میرے دعوے کو اگر اس کے خلاف کرو گے میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا مانو میرے دعوے کو اگر میرے دعوے کو نہیں مانتے اور اس کے خلاف کرتے ہو میں تمہیں اندھا کر دوں گا اس طرح نہیں کیا جبر نہیں کیا اکراہ نہیں کیا ڈنڈے کے زور سے اپنی بات نہیں منوائی اللہ تعالی نے اپنا دعوی اور اپنی بات جب منوانا چاہیے اس کے لیے اللہ نے دلائل پیش کیے اور دلائل بھی اتنے خوبصورت اور دلائل بھی اتنے واضح اور اتنے عام فہم ایسے نہیں کہ عالم سمجھ جائے جاہل نہ سمجھ سکے پڑھا لکھا اس کو سمجھ سکے ان انپڑھ نہ سمجھ سکے نہیں دلائل ایسے دیے عالم بھی اس کو ماننے پہ مجبور جاہل بھی ماننے پہ مجبور شہری مانتا ہے دیہاتی مانتا ہے مرد مانتے ہیں عورتیں مانتے ہیں معمولی اکر رکھنے والا انسان اس کو مانے سوا کوئی چارہ نہیں ہے دلائل دے کر اپنی بات کو اللہ نے ثابت کیا ہے وہ دلائل تین قسم پہ مشتمل ہوتے ہیں میری یہ بات آج آپ ذہن میں جمالیں ہو سکتا ہے دراص اس روٹین سے ہٹ جائے لیکن جو قانون آپ کو بتا دوں گا یہ آپ کے کام آتا رہے گا ہر صورت کا ایک دعویٰ اس کی ابھی میں مثال پیش کرتا ہوں ہر سورت کا ایک دعویٰ کبھی سورت کے شروع میں کبھی سورت کے درمیان میں اور کبھی سورت کے آخر میں دعویٰ پیش کرتے ہیں اس دعوے کو اللہ منواتے ہیں دلائل دے کر دلائل کتنے قسم کے ہوں گے تین کچھ دلائل وہ ہوں گے جن کا تعلق انسانی عقل سے ہے دماغ سے سمجھ سے اس کو کہتے ہیں دلائلے اکلی اقلی دلائل جن کا تعلق انسان کے یعنی دعوی پیش کر کے جب اللہ دلیل دیتے ہیں لوگوں کی عقل کو اپیل کرتے ہیں تمہاری عقل کیا کہتی ہے تمہارا ذہن کیا کہتا ہے جو دعوی میں پیش کر رہا ہوں کیا یہ عقل کے مطابق نہیں ہے کیا تمہاری عقل اس بات کو نہیں مانتی اکلی دلائل پیش کرتے ہیں اللہ پھر اقلی دلائل کی آگے دو قسمیں ایک اقلی دلائل ہوتی ہیں محض اللہ پیش کر دیتے ہیں زمین میں نے بنائی آسمان میں نے بنائے ستارے میں نے بنائے تجھے میں نے بنایا تیرے باپ دادا کو میں نے بنایا اکلی محض اور کچھ دلائل اقلی اللہ دیتے ہیں جو مخالفوں سے اللہ پوچھتے ہیں تم بتاؤ تمہیں کس نے پیدا کیا تم بتاؤ آسمان کس نے بنائے اللہ مخالف کو کہتے ہیں پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں اس کو ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں دلیل اقلی اللہ سبیل اعتراف بنل الخصم خصم کہتی ہیں دشمن کو یعنی ایسی عقلی دلیل جس کا اعتراف کس سے کروایا جا رہا ہے تو اعتراف کا تو بتا یہ زمین میں نے بنائی کہ حضرت ابراہیم نے یہ کائنات میں نے سجائی کہ حضرت عیسیٰ نے یہ دنیا میں نے سجائی کہ مائی مریم نے تجھے میں نے پیدا کیا کہ کسی نبی نے یہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ان سے سوال کرتے ہیں ان سے اعتراف کرواتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے دعوے پر پہلی جو دلیل پیش کرتی ہیں وہ کیا ہے دلیل اقلی کبھی دلیل اقلی محض اور کبھی دلیل اقلی جس کا اعتراف کروایا جاتا ہے دشمن سے اور دوسری دلیل ہوتی ہے دلیل نکلی دلیل نکلی یہ نقل اردو کا نقل نہیں ہے ایک اصل اور دوسرا نقل یہ نقل بمقابلہ اصل نہیں ہے نقل کا مطلب ہے پہلے کسی پیغمبر کی بات کو نقل کرنا پہلی کسی کتاب کی بات کو ذکر کرنا پہلے گزرے ہوئے کسی پرندے کی بات کو نقل کرنا کسی فرشتے کی بات کو نقل کرنا آسمانی جنات کی بات کو نقل کرنا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے نقلی دلیلیں دیتے ہیں مثلاً اللہ کہتے ہیں یہ دعوی جو میں پیش کر رہا ہوں یہ دعوی صرف تمہارے سامنے پیش نہیں ہوا تو میں بھی ہم نے یہی کچھ کہا تھا انجیل میں بھی ہم نے یہی کچھ کہا تھا دیکھو ابراہیم نے اپنی قوم کو کیا کہا نوح نے اپنی قوم کو کیا کہا حضرت موسا نے اپنی قوم کو کیا کہا حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کو کیا کہا وہ دیکھو حدود کیا کہہ رہا ہے وہ دیکھو فرشتے کیا کہہ رہے ہیں وہ دیکھو جنات کا کیا عقیدہ ہے گزرے ہوئے امبیا گزری ہوئی کتابیں جنات فرشتے پرندے ان کی کسی بات کو اللہ قرآن میں کیا کرتے ہیں نقل کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں دلیل نقلی دو ہو گئی تیسری دلیل ہے دلیل وحی وحی سے مراد وہی وحی, وحی ہے جو انبیاء پہ اترتی ہے دلیل وحی کا مطلب یہ ہوتا ہے او لوگوں یہ میرے پیغمبر جو کچھ تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ دعویٰ جو ذکر ہو رہا ہے اس کی مخالفت نہ کرو یہ تانے نہ مارو یہ تو کیوں کہہ رہا ہے یہ تو نئی بات کر رہا ہے میرے پیغمبر کو کچھ نہ کہو میرا پیغمبر جو دعویٰ پیش کر رہا ہے وہ میری وحی کے مطابق ہے میں نے اپنے پیغمبر پہ وحی اتاری ہے میرا پیغمبر تو وحی کے ماننے, کا ماننے پہ مجبور ہے اپنی طرف سے میرا پیغمبر دعوی پیش نہیں کر رہا میرا پیغمبر جو دعوی پیش کر رہا ہے تو یہ اللہ کی وحی کی طرف وحی سے تین دلائل ہیں اکلی نقلی اور دلیلے وحی ان سے اللہ تعالیٰ اپنے دعوے کو ثابت کرنے کرتے چلے جاتے ہیں یہ میں نے ساری گفتگو جو درس سے ہٹ کے آپ کو سمجھائی اور اس کی مثالیں بھی میں پیش کروں گا یہ اس لیے میں نے آپ کو سمجھائی کہ سورت فاتحہ کا دعویٰ ہے الحمدللہ یہ اللہ نے دعویٰ پیش کیا میری سفتیں مجھ میں مانو گے میری کوئی صفت کسی نبی میں نہیں مانو گے میری کوئی صفت کسی ولی میں نہیں مانو گے میری کوئی صفت کسی زندے میں کسی مردے میں کسی عرشی میں کسی فرشی میں نہیں مانو گے میری کوئی صفت کسی ولی میں کسی پیر میں تسلیم نہیں کرو گے دعوی اللہ نے پیش کیا الحمدللہ میری تعریفیں جو ہیں وہ صرف مجھ ہی میں مانو گے یہ اللہ نے دعویٰ پیش کیا یہاں اللہ نے اکلی دلیل سے اس دعوے کو ثابت کیا کیوں میری سفتیں میرے لیے میری تعریفیں میرے لیے میری خوبیاں میرے لیے میرے کمال میرے لیے میری صفات صرف مجھ میں مانو گے میری سفتیں میرے سوا کسی نبی ولی میں نہیں مانو گے اس کی دلیل کیا ہے اللہ فرماتی ہے دلیل یہ ہے کہ رب العالمین اس ساری کائنات کا پالن ہار جو میں ہوں جب پالنے والا میں ہوں جب مربی میں ہوں جب تربیت کرنے والا میں ہوں جب تیری نشو نما کرنے والا میں ہوں جب تجھے روزی دینے والا میں ہوں جب تجھے پروان چڑھانے والا میں ہوں جب تیری تربیت کرنے والا میں ہوں ماں کے پیٹ میں تیری تربیت میں نے کی باہر تجھے میں لایا بند کے ایک کترے سے گندے پانی کے ایک کترے سے اس کو لوتھڑے میں لوتھڑے کو گوشت میں گوشت کو ہڈیوں میں ہڈیوں پہ چمڑا چڑھا کے اس میں رو پھوک کے تجھے باہر لانے والے ہم تھے باہر لا کر تیری ماں کے سینے میں تیرے لیے روزی کا انتظام کرنے والے ہم تھے جہاں جہاں جس جس جگہ تجھے کھانے پینے کی تربیت کی ضرورت محسوس ہوئی اس موقع پہ تیری تربیت ہم نے کی تھی جب ساری کائنات کے پالنے والے ہم ہیں تو پھر ہماری سفتوں میں کسی کو شریک ہو الحمد للہ ہے رب العالمین اس کی پہلی دلیل الرحمن الرحیم اس کی دوسری دلیل مالک یوم الدین اس کی تیسری دلیل دعوی پیش کیا اس کے بعد دلائل دیے یہ ہم تفصیل کریں گے یہ تو میں آپ کے سامنے خاکہ سا رکھ رہا ہوں یہ بڑے کئی دموں پہ یہ بات چلتی رہے گی درسوں میں ایک دعوی پیش کیا اس کے بعد اللہ نے اس پر دلائل پیش کیے اور پھر اللہ تعالیٰ کا انداز بڑا خوبصورت ہے قرآن آخر اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو اللہ بھی بادشاہ ہے تو اللہ کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہے اللہ ساری کائنات کا شہنشاہ ہے تو اس کا کلام بھی تو سب سے اونچا ہے نا اللہ تعالیٰ اس میں ایسا انداز رکھتے ہیں خدا کی قسم لطف آ جاتا ہے پہلے دعوی پیش کرتے ہیں اس کے بعد دلائل دیتے ہیں دلائل دینے کے بعد نتیجہ نکالتے ہیں سمر پیش کرتے ہیں اس دعوے اور دلائل کا نتیجہ کیا نکلا ہے نتیجہ جب اللہ پیش کرتے ہیں اس میں بڑا حز اور اس میں بڑا مزہ ہوتا ہے مثلا سورت فاتحہ میں دعوی پیش کیا الحمدللہ میری صفتیں صرف مجھ میں مانو گے میری کوئی صفت کسی نبی ولی میں کسی پیر فقیر میں کسی زندہ مردہ میں میری کوئی صفت نہیں مانو گے میری صفتیں مجھ میں مانو گے مجھے واہدہ لا شریک سمجھو گے کیوں؟ اس لیے کہ رب العالمین میں ہوں اس لیے کہ رحمان میں ہوں اس لیے کہ رحیم میں ہوں اس لیے کہ قیامت کے دن کا مالک میں ہوں دنیا کا مالک میں تیرا پالنے والا میں رحم کرنے والا میں قیامت کا مالک میں قیامت کو زندہ کرنے قیامت کے دن تجھے زندہ کرنے والا میں جب دعوی پیش کیا اور اس پر اللہ نے دلائل پیش کیے تو دعوے اور دلائل پیش کرنے کے بعد اللہ فرماتی ہے نتیجہ یہ نکلا یا کا یا کا نہ اس دعوے اور دلائل کا نتیجہ یہ نکلا کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے میرے سوا کسی سے مدد طلب نہیں کرو گے یہ انداز ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں اور یہ بہت خوبصورت انداز پیش کرتے ہیں دیکھیے یہ سورت بکرا ہے نکالیے ذرا سفا نمبر پانچ سفا نمبر پانچ نکالیے یہ آیت میں آپ کو پہلے دکھا چکا ہوں لیکن صرف آج آپ کو پھر ایک دفعہ دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ اسے جو تقریر میں نے کی ہے اس کی وضاحت آپ کے سامنے آ جائے سفر نمبر پانچ آیت نمبر اکیس آیت نمبر اکیس تیسرا رکو شروع ہو رہا ہے سورت البا مل گیا جی اللہ تعالیٰ نے آیت کے شروع میں ایک دعوی پیش کیا یا یو الناس اے لوگو او بدو ربکم عبادت کرو اپنے یہ دعوی ہے اللہ تعالیٰ دعوی پیش کرتے ہیں عبادت میرے سوا کسی کی نہیں ہوگی عبادت صرف میری ہوگی پکار صرف میری ہوگی سجدہ صرف میرا ہوگا مالی عبادت قولی عبادت بدنی عبادت نظر و نیاد پکار سرم میری ہوگی او گدو ربا میرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں صرف میری عبادت کرو کیوں یا اللہ یہ تیرا دعوی ہے اس کو سمجھا اس کو ثابت کر اللہ نے فرمایا اللہ زی خالہ اس لیے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا یہ کون سی دلیل ہے ترکڑے ہو جاؤ کون سی دلیل ہے دلیل اکلی اب اللہ عقل کو عقل کو اپیل کر رہے ہیں اللذی زی جس نے تمہیں پیدا کیا و من قبلکم اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزر گئے یہاں پھر مجھے شدت کے ساتھ یاد آ رہے ہیں مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ وہاں بچرا والے جن کی طرز پہ ہم یہ قرآن پاک ہم نے پڑھا اور پھر ہم یہ بیان کر رہے ہیں یہ انہی کی طرز ہے کہ ہر صورت کا ایک دعویٰ ہے اور اس کو اللہ نے کس سے ثابت کیا ہے دلائل سے ثابت کیا ہے اور دعویٰ جو ہوتا ہے حضرت صاحب کہتے ہیں اس کی مثال درخت کے تخم کی طرح ہے سورت آل عمران سورت آل عمران کی دوسری آیت ہے جی مل گیا جی صفحہ نمبر چھیالیس سورت آل عمران کی دوسری آیت پڑھیے جی اللہ لا الہ الا ہوں یہ دعویٰ پیش کیا دعویٰ کیا ہے میرے سوا الہ کوئی نہیں میرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں میرے سوا معبود کوئی نہیں یہ دعویٰ پیش کیا اس دعوے کو اب اللہ تعالیٰ دلائل سے ثابت کرنا چاہتے ہیں پہلی دلیل اللہ دیتے ہیں اکلی یا اللہ تیرے سوا معبود کوئی نہیں تیرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں تیرے سوا پکار کے لائق کوئی نہیں تیرے سوا پکارے سننے والا کوئی نہیں تیرے سوا سجدے کے لائق کوئی نہیں تیرے سوا نظر و نیاز کے لائق کوئی نہیں تیرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں فرمایا ہاں میرے سوا کوئی الہ بننے کے لائق نہیں مولا کیوں اللہ نے فرمایا الہیو الحو میں الا ہوں میں معبود ہوں میں مسجود ہوں اور اس کی دلیل یہ ہے کہ میں ایسا زندہ ہوں جس پر کبھی موت نہیں آئے گی جس پر کبھی موت نہیں آئے گی اور میرے سوا کلو من علیہ فان کلو نفس ذائے قتل موت کلو شی حالک ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے اللہ وجہ کلو من علیہ فان یب کا رَبِّكَ ہو ربی کزل اکرام باقی رہنے والا صرف میں ہوں میرے سوا موت سے کسی کو استثنا نہیں ہے چھٹکارا نہیں ہے الح چونکہ کے ہمیشہ زندہ رہنے والا میں ہوں لہذا الہ بھی میں ہوں معبود میں ہوں الہ میں ہوں پھر دلیل پیش کی الکیوم الکیوم یوم کہتے ہیں جو خود بھی قائم ہو اور دوسروں کو بھی قائم رکھے ہوئے ہو فرمایا خود قائم ہوں زمین کو قائم رکھے ہوئے ہوں اس پر پہاڑوں کی میخے تھوک دیئے بغیر ستونوں کے آسمانوں کو قائم کر رکھا ہے ستاروں سے آسمان دنیا کو مزین کر دیا ہے چاند کی ضیا پاشیاں اور سورج کی آپسی کرنے تم نے کبھی نہیں دیکھی یہ کس کے محتاج ہیں کس کے پابند ہیں کس کے تابے ہیں یہ چلنے والی نہریں اور سمندر اور نالے اور ندیاں اور حوض اور نہریں یہ کون چلانے والا ہے یہ ہوائیں یہ فضائیں یہ پرندے یہ نباتات یہ جمادات یہ حشرات العرض یہ رینگنے والے جانور کیڑے مکوڑے ان سارے نظام کو چلانے والا کون ہے قائم کون رکھے ہوئے اس کائنات کو جب میں خود بھی قائم ہوں اور ساری کائنات کو میں نے تھام رکھا لہذا میرے سوا الہ بننے کے لائق کو کوئی نہیں ہے اور میرے سوا تو خود اپنے وجود کو بھی قائم کوئی نہیں رکھ سکتا حضرت سلیمان اسلام بیت المقدس کی تعمیر کروا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ حضرت سلیمان کو کہو کہ تیار ہو جاؤ ہم لینے کے لیے آئے ہیں اسرائیل نے کہا جی حضرت جی تیار ہو جاؤ آ گئے ہم لینے کے لیے فرمایا بیت المقدس کی تعمیر ابھی رہتی ہے اور یہ جنات جو ہیں یہ بھاگ جائیں گے اور تعمیر مکمل نہیں ہوگی اللہ تعالی نے فرمایا میرے پیغمبر آپ اس غلط فہمی میں کب سے مبتلا ہوئے ہیں کہ یہ تعمیر آپ کروا رہے ہیں یہ جنات تو آپ کے تابع تابع ہیں جب ہم نے حکم دے رکھا ہے ان کو لہذا تیاری کیجئے ایک مکان شیشے کا ہے اس میں لاٹھی پر ٹیک لگا کے کھڑے ہو جائیے اور ہم آپ کی روح اسی صورت میں قبض کر لیتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چلنے دیں گے کہ حضرت سلیمان کی روح نکلی بھی ہے یا نہیں چنانچے روح قبض کر لی وہ کھڑے ہیں لاٹھی کے ٹیک پر جنات نے سمجھا پہلے حضرت صاحب کبھی کبھی گھر جایا کرتے تھے اب تو بالکل یہاں ہی رہ گئے پتہ نہیں جلدی تعمیر مقصود ہے انہوں نے اور زیادہ کام کرنا شروع کیا قرآن کہتا ہے فلما کزئی نا عل جب ہم نے سلیمان پر موت کا فیصلہ کیا فلما کزئی نا ال یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں ویسے لوگ کہتے ہیں کہ نبیوں پر یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے بہت بڑی گستاخی ہوتی ہے موت کا لفظ نبیوں پہ بولنا یہ قرآن بول رہا ہے فلما کزئی مؤت ما دلا موت ہی اللہ کلو منسا تھا اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے موت کا فیصلہ کیا حضرت سلیمان پر تو کسی کو بھی پتا نہ چلا ان کی موت کا اور دنیا سے رخصت ہونے کا مگر وہ گھن کا کیڑا دیمک کا کیڑا جس کو ہم نے حکم دیا کہ لاٹھی کو نیچے سے کھانا شروع کر دو اس نے لاٹھی کو نیچے سے کھانا شروع کیا جب لاٹھی کھوکھلی ہو گئی فلما خرا جب لاٹھی کھوکھلی ہو گئی اور حضرت سلیمان گر پڑے فلما خرا حضرت سلیمان گر پڑے تبین جنو اس وقت جنوں پر ظاہر ہوا المون الغیبہ کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اتنی دن مشقت برداشت نہ کرتے جن غیب نہیں جانتے انہیں حضرت سلیمان کی موت کا علم نہ ہو سکا لیکن میں تو اس واقعے سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ ساری کائنات کو تھامنا تو بڑی دور کی بات ہے حضرت سلیمان تو اپنے وجود کو بھی تھام نہ سکے اس لیے کہ موت آ گئی اللہ نے فرمایا الہ میں ہوں سلیمان نہیں ہے الہ میں ہوں پیغمبر الہ نہیں ہے اس لیے کہ وہ اپنے وجود کو نہیں تھام سکتا اور میں نے تو ساری کائنات کو تھام رکھا القیوب یہ ساری کائنات کو تھامنے والی ذات میری ہے آگے کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دلیل کو اللہ آگے بڑھاتے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں نزل علی کل کتاب بالحق اتاری اللہ نے اتاری اللہ نے آپ پر کتاب یعنی قرآن اتاری اللہ نے آپ پر کتاب بالحق ساتھ حق کے ہم نے کتاب اتاری یہ کون سی دلیل ہے رگڑے ہو دلیل ہے وہی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں میرے پیغمبر یہ بات آپ اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہیں یہ کتاب تو ہم نے اتاری ہے آپ تو ہماری وہی کے پابند ہیں یہ کتاب ہم نے اتاری اور او یہودیوں اویسائیو یہ قرآن کوئی نئی بات نہیں کہتا مسد کلے ماں بینا یہ دئیے یہ قرآن تصدیق کرتا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے جو اس سے آگے ان کی تصدیق کرتا ہے ان کی تائید کرتا ہے کیا مطلب یعنی تو میں بھی یہی بات بیان ہوئی تھی کہ میرے سوا الحا کوئی نہیں تو انجیل میں بھی یہی بات بیان ہوئی تھی کہ میرے سوائے عبادت کے لائق کو کوئی نہیں وانزلت ترا اور اللہ نے اتاری تو ریت اور اللہ نے اتاری انجیل من قبلو اس سے پہلے ہدل الناس وہ توریت اور انجیل کیا تھی لوگوں کے لیے ہدایت تھی تو ہم نے اتاری انجیل ہم نے اتاری جس میں ہم نے ہدایت کا سامان رکھا تھا یہ کون سی دلیل ہے دلیل نکلی تو اٹھاؤ انجیل اٹھاؤ پہلی کتابیں اٹھاؤ جس میں ہم نے ہدایت کا سامان رکھا تھا اس طوریت اور انجیل میں بھی ہم نے یہی بات بیان کی تھی کہ لا اللہ چنانچہ درمیان میں ڈراوا سنایا یہ ایک طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا ڈراتے ہیں اللہ مان جاؤ ورنہ میں انتقام لینے والا ہوں ڈراوا سنایا ان اللہ زیین کافر ہوں اللہ جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا لہم آزاد شدید ان کے لیے عذاب ہے شدید واللہ ولہ عزیزام اللہ غالب ہے انتقام لینے والا اللہ غالب ہے بدلہ لینے والا درمیان میں یہ ڈراوا جس کو عربی میں کہتے ہیں تخویف خوف سے ڈراوا سنانا سنانے کے بعد اللہ پھر پلٹتے ہیں دلائل کی طرف لیکن یہ اب آپ نے بتانا ہوگا کہ اللہ یہ کون سی دلیل دینا چاہتے ہیں ان اللہ لا علیہ شیون فل عرض ولاف اس سما بے شک اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں زمین کی ہر چیز کو جاننے والا میں آسمان کی ہر چیز کو جاننے والا میں عالم الغیب میں ذرے ذرے سے واقفیت رکھنے والا میں آگے سنیے ہو سب اور وہی تو ہے جو تمہاری تصویریں بناتا ہے وہی ہے جو تمہاری تصویریں بناتا ہے ما... بناتا ہے ماں کے پیٹ میں اور ہر چیز کو جاننے والا وہی ہے یہ کون سی دلیل اکلی دلیل اکلی اور ذرا آپ نے اکل سے پوچھ یہ ماں کے رحم میں تصویریں بنانے والا کون اور یہاں کسی کا ہاتھ نہیں پہنچتا ماں کے رحم میں پانی کے کترے کو اتنے خوبصورت انسان میں ڈھال دیا پانی کے کطرے سے آنکھیں ناک کام دماغ دل جسم اتنا خوبصورت انسان بنا دیا یہ بنانے والا میں ہر چیز کو جاننے والا میں ئی میں کیوم میں تو میں یہی کچھ انجین میں یہی کچھ قرآن میں یہی کچھ مولا مولا اس تیرے دعوے کا اور ان تیرے دلائل کا نتیجہ کیا نکلا نتیجہ نکالتے ہیں اللہ تعالی دلائل دینے کے بعد اللہ نے نتیجہ نکالا لا الہ الا اللہ ان دلائل کا نتیجہ یہ نکلا کہ میرے سوا الہ کوئی نہیں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میرے سوا عبادت کے لائق یہ اللہ تعالیٰ کا انداز ہے سمجھانے کا اب ایک دلیل آپ کو ایسی بتاؤں عقلی جس میں اللہ تعالیٰ دشمن سے اعتراف کروا رہے ہیں صفحہ نمبر ایک سو بانوے سفر نمبر ایک سو بانوے سورت کا نام ہے سورت یونس سورت کا نام ہے سورت یونس ایک سو بانوے اور آیت نمبر ہے اکتیس آیت نمبر اکتیس مل گیا جی پڑی جی کول مئی ارضوں کو کم میرے پیغمبر پوچھ میرے پیغمبر ان مکے کے کافروں سے سوال کر یہ جو آپ کو گالیاں نکالتے ہیں میرے پیغمبر ان سے پوچھ میں یضوں کو کم من, من سمائے و تمہیں کون روزی دیتا ہے ان سے پوچھ ابو جہل سے اور ابو جہل کی ساری پارٹی سے پوچھ تمہیں کون روزی دیتا ہے من سمائے آسمانوں سے ورضے اور آسمان سے بارش برسا کے سورج کی آج سی کنوں سے فصلیں پکا کے چاند کی روشنی سے فصلوں کو نشو و نما دے کے زمین سے اناج اور دانوں کو باہر نکال کے زمینوں آسمان سے روزی دینے والا کون ہے ام یملے کو السما چل چھوڑ انداز ذرا دیکھیے اس بات کو رہنے دے یعنی پوچھ روزی دینے والا کون ہے آسمانوں سے روزی کون دیتا ہے زمین سے روزی کون دیتا ہے پوچھ ان سے چل اس سوال کو رہنے دے ام یمل کو سما و ان سے پوچھ تمہارے کانوں کا مالک کون ہے ام یمل کو سما ان سے پوچھ تمہارے کانوں کا مالک کون ان تمہاری کا آنکھوں کا مالک کون ہے میں یوخرجول ہیا وہ میں یوخرجول ہیا کون نکالتا ہے زندے کو من میت کس سے مردہ سے جاندار کو بے جان سے نکالنے والا کون ہے وہ یوخرج المی تا اور کون نکالتا ہے مردے کو منل ہیے کس سے مردے سے زندہ اور زندے سے مردہ بے جان سے جاندار اور جاندار سے بے جان نکالنے والا کون ہے مرغی سے انڈا اور انڈے سے چوزا مرغی جاندار اس سے نکالا انڈا جو بے جان ہے اور پھر کبھی بے جان انڈے سے نکالا جاندار چوزا زندے سے مردہ مردے سے زندہ نکالنے والا کون ہے اور بال مفسرین نے میں کیا میت سے مراد کافر ہی سے مراد مومن پوچھ ان سے کافروں میں سے مومن پیدا کرنے والا اور مومن باپ سے کافر بیٹا نکالنے والا کون ہے نو کے گھر میں کنان اور آزر کے گھر میں ابراہیم پوچھ ان سے آزر جو مردہ ہے اس کے گھر میں ابراہیم کس نے پیدا کیا نو جو زندہ ہے اس کے گھر میں کنان کس نے پیدا کیا ان سے سوال کر میرے پیغمبر زندے سے مردہ مردے سے زندہ نکالنے والا کون ہے وہ میں یدبیر المرا اور ان سے سوال کر یہ تدبیر کاموں کی کون کرتا ہے ایک لفظ میں بہت کچھ آ گیا یہ ایک امر امر بینا کام معاملہ یہ معاملات یہ کام یہ اعمال یہ دنیا کا نظام یو دب اس کی تدبیریں کرنے والا کون ہے کیا مطلب دن آ رہا ہے پھر رات آ گئی کبھی دن بڑے کبھی راتیں بڑی کبھی دن چھوٹے کبھی راتیں چھوٹی کبھی سورج چڑھ گیا پھر غروب ہو گیا کبھی چاند معمولی پھر چاند بڑھتا بڑھتا چودھوی کو پہنچا پھر وہ گھٹتا چلا گیا آسمان پہ ستاروں کا ظاہر ہونا پھر ان کا گم ہو جانا زمین چلتے ہوئے پانی پہ زمین کو ٹھہرانا اس پہ پہاڑوں کی میخیں تھونکنا اس میں دریا اور سمندر کو چلانا اس میں نہریں اور ندی نالے بنانا اس میں فصلوں کو اگانا کوئی غریب کوئی امیر کوئی بیمار کوئی صحت مند کوئی جیل کی تنگو تاریخ کوٹریوں میں کوئی آزادی کی فضاؤں میں کوئی امیر کوئی غریب کوئی شادی شدہ کوئی غیر شادی شدہ کسی کے ہاں بچے ہیں کسی کے ہاں بچے کوئی نہیں کسی کے یہاں لڑکیاں ہی لڑکیاں کسی کے یہاں لڑکے, لڑکے ہی لڑکے کسی کے یہاں کچھ بھی نہیں ہے یہ جو ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے کہیں بارش ہو رہی ہے کہیں بارش نہیں ہو رہی ہے کسی کو صحت مل رہی ہے کوئی مر رہا ہے کوئی زندہ ہو رہا ہے یہ کائنات کی تدبیریں چلانے والا یہ کائنات کو آگے بڑھانے والا اور تدبیریں کرنے والا کون ہے پوچھ ان سے اب نگاہڑ رکھی ہے قرآن پاک کی ایت پر فصا یقو میرے پیغمبر وہ آگے سے کہیں گے اللہ کہ یہ سارے کام کرنے والا کون ہے اب اعتراف کروایا جا رہا ہے اور اگر یہ سارے کام کرنے والا میں ہوں اگر زندے سے مردے کو نکالنے والا میں ہوں اگر روزی کا انتظام کرنے والا میں ہوں اگر یہ سارے کام کرنے والا میں ہوں اور تم بھی مانتے ہو کہ یہ سارے کام اللہ کرتا ہے فکل تو میرے پیغمبر ان کو کہنا افلا تک پھر شرک سے بچتے کیوں نہیں ہو افلا تک پھر شرک سے اپنے آپ کو بچاتے کیوں نہیں ہو شرک سے بچتے کیوں نہیں ہو اس دلیل کو کہتے ہیں دلیل اکلی اللہ سبیل اعتراف منل ایسی عقلی دلیل جس کا اعتراف کس سے کروایا جا رہا ہے دشمن سے کروایا جا رہا ہے تو بتا کے یہ سارے کام کرنے والا کون ہے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک طرف آپ کو توجہ دلاؤں گا یہ عقیدہ جو بیان ہوا اس صورت میں کس کا عقیدہ بیان ہوا ہے کس سے پوچھا جا رہا ہے مشرقین مکہ سے وہ کیا تھے مشرق ہے کسی کو شک عام میں سے کسی کو شک ہے کہ وہ مشرق نہیں تھے مشرق تھے ان کا عقیدہ بیان ہوا کہ ہمیں روزی کون دیتا ہے اور ہمارے پاکستان کے مواحد کیا کہتے ہیں یہ کیا کہتا ہے مجھے روزی کون دیتا ہے پوچھو اس سے ذرا اس سے پوچھو تجھے روزی کون دیتا ہے ایسے بندے موجود ہیں جو دھرلے کے ساتھ کہتے ہیں ہمیں جو کچھ دے رکھا ہے ہمارے حضرت صاحب کی نظرے کر ہمارے حضرت صاحب کی نظر شیر بنائے جہاں سے رزق بندوں میں خدا تقسیم کرتا ہے وہاں مجھ کو نظر آئی کلائی اپنے خواجہ کی یہ مواہد بھی ہے یہ اہل سنت بھی ہے یہ عاشق رسول بھی ہے اور مکے کا مشرق ابو جہل وہ کہتا ہے کہ راضے کون ہے وہ مشرق ہے پھر مدبر وہ مئی یدبر المر کون معاملے کی تدبیریں کرتا ہے مدبر کون ہے تدبیر کرنے والا کون ہے تو مکے کے کافروں نے کیا جواب دیا کون ہے اللہ, اللہ ایک بہت بڑا مولوی ہے بہت بڑا اس نے بڑی کتابیں لکھی ایک مذہب کا موجد ہے نام لینا چونکہ ہمارا طریقہ کار نہیں ہے اس نے اپنی ایک کتاب ہدائے کے بخشش میں لکھا ہے ہدائے کے بخشش کتاب ہے شیروں کی ہمارے پاس ہے اس میں وہ شیخ عبد القادر جی کو خطاب کر کے کہتا ہے زی تصرف بھی ہے حالانکہ تصرف کرنے والا کون ہے کہتےزی ہے تصرف بھی ہے مختار بھی معذول بھی ہے حالانکہ مختار کل کون ہے اختیار سارے کس کے پاس کہتےزی تصرف بھی ہے مختار بھی معزول بھی ہے اور کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر کار عالم کا مدبر بھی ہے ابد ال یہ مومن ہے لوگ کہتے ہیں ان کو کچھ نہ کہو فتوا نہیں لگانا چاہیے یہ کار عالم کا مدبر شیخ ابد ال کادر کو مانتا ہے اور ابو جال جو تھا وہ کار عالم کا مدبر کس کو مانتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ابو جال کو تو تو جہنم میں چلا جانا اور آؤ آو آش کو ایک جنت میں بڑھائی تڑھے واسطے جاؤ جنت میں تم سارے ابو جال مڑ کے استغاثہ کرے گا ابو جال کہے گا مولا میں رازک تجھے مانوں میں جہنم میں یہ کہے کہ مجھے جو کچھ دے رکھا ہے میرے حضرت صاحب کی نظریں کرم ہے یہ جنت میں میں کار عالم کا مدبر تجھے مانوں تو میں جہنم میں اور یہ کار عالم کا مدبر شیخ ابدل کادر جی کو مانے تو یہ جنت میں مولا یہ ہے تیرا انصاف یہ ہے انصاف تیرا یا اللہ یا مجھے بھی ان کے ساتھ جنت میں بھیج یا ان کو بھی میرے ساتھ اکٹھے رل کے رہیے تھے تو مشرقین مکہ کا کیدا قرآن نے بیان کیا کہ وہ کیا کہتے تھے کہ ہمارا راز کون ہے ہمارا خالق کون ہے بارش برسانے والا کون ہے زندے سے مردے کو نکالنے والا کون ہے کانوں آنکھوں کا مالک کون ہے اور کائنات کی تدبیریں کرنے والا کون ہے ایک جگہ اور دیکھیے صفحہ نمبر 364 صفحہ نمبر 364 364 سو آیت نمبر ہے ساٹھ آیت نمبر 60 سورت کا نام ہے ان کبوت سورت ان کبوت نمبر 364 اور آیت نمبر ساٹھ پڑھیے جی ذرا وکائی امن داب لات مل اور ذرا غور سے پڑھیے گا غور سے ہم جو سنبھال سنبھال کے تجوریاں بھرتے ہیں اور سنبھال سنبھال کے روزی کا انتظام کرتے ہیں ذرا سمجھیے گا کیا کہنا چاہتے ہیں اللہ وکائی امن داب دابا کہتے ہیں ہر زمین پہ رینگنے والے جاندار کو یہاں مراد ہے جانور کیڑے مکوڑے کیڑے مکوڑے پرندے جانور کائن من باہ کتنے جانور ہیں کائین کتنے کتنے جانور ہیں کتنے کیڑے مکوڑے ہیں لا ہم لو رز جنہوں نے کبھی کل پہ اپنا رزق اٹھا کے نہیں رکھا کبھی ذخیرہ نہیں بنایا آج کھا لیا کل کا اللہ پہ چھوڑ دیا کتنے جاندار ہیں جو اپنا رزق اٹھا کے نہیں رکھتے سنبھال کے نہیں رکھتے اللہ ہو اللہ ان کو روزی دیتا ہے وہیا اور تم کو بھی روزی دیتا ہے انہیں بھی اللہ روزی دیتا ہے تمہیں بھی اللہ روزی دیتا ہے وہ سمی اور ہر ایک کی پکارے سننے والا بھی وہی ہے العلیموں اور ہر ایک کی حالت کو جاننے والا بھی کون سی دلیل ہے اکلی دلیل ہے اقلی روزی دینے والا کون ہے سننے والا کون ہے جاننے والا کون ہے آگے سنیے وہ دلیل جو اعتراف کروایا جو جا رہا ہے دشمن سے ولا انسالتا ہوں میرے پیغمبر اگر تو ان سے سوال کرے بلا انسالتا ہوں اگر تو ان سے پوچھے ان سے سوال کرے من خلق السماوات کس نے پیدا کیا آسمانوں کو ول ارضا کس نے پیدا کیا زمینوں کو وہ سکھر اور کام میں لگا دیا سورج کو ول اور کام میں لگا دیا چاند کو اگر تو ان مشرقوں سے پوچھے کہ پیدا کس نے کیا زمین کو آسمانوں کو کام میں کس نے لگایا سورج اور چاند کا نظام چلانے والا کون ہے اگر تو ان سے پوچھے لن تو یہ جواب میں کہیں گے اللہ کہ یہ سارے کام کرنے والا کون ہے یہ جو آم لوگوں کے ذہن میں ہے نا مشرقین مکہ اس لیے مشرق تھے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے اللہ, ولا اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کی سفتیں بھی سفتیں بھی مانتے ہیں اللہ کی ہاں جی اللہ ہو الرزق اللہ فراخ کرتا ہے اللہ کھولتا ہے رزق لمیا شاہ جس کے لیے چاہتا ہے من باد ہی اپنے بندوں میں سے وہ یق لہو اور جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو تنگ کر دیتا ہے روزی کو تنگ کرنا روزی کو فراخ کرنا کسی کو زیادہ دینا کسی کو کم دینا یہ کرنے والا کون ہے یہ بھی کون سی دلیل ہوئی دلیل اکلی روزی رسا ہم میں دینے والے ہم میں آگے فرمائن اللہ بکل شعین علیم بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے والا انسالتا میرے پیغمبر اگر تو ان سے سوال کرے اگر تو ان سے پوچھے من نہ زلام ن مال کس نے اتارا آسمان سے پانی فاہیا دل ارزا پھر زندہ کیا ساتھ اس کے زمین کو پانی کے ذریعے زمین کو زندہ کیا ممباد مؤتھا اس کے سوکھ جانے کے بعد موت زمین کی موت یعنی جب خشک ہو گئی بنجر ہو گئی بنجر ہو گئی خشک ہو گئی اس کی موت واقع ہو گئی تو پھر پانی برسا کے زمین کو زندہ کیا اس سے اناج پیدا ہونے لگے یہ کرنے والا کون ہے لکو لننا تو وہ جواب میں کہیں گے اللہ کہ یہ سارے کام کرنے والا کون ہے اللہ زمین کو پیدا کرنے والا اب ذرا توجہ کیجئے جو الحمدللہ کا مینا میں آپ کو سمجھاتا آ رہا ہوں وہ آ ہے وہ پھر آ گیا زمین کو پیدا کرنے والا آسمانوں کو پیدا کرنے والا سورج کا نظام چلانے والا چاند کا نظام چلانے والا روزی کو فراخ کرنے والا روزی کو تنگ کرنے والا ہر چیز کو جاننے والا ہر ایک کی پکارے سننے والا آسمان سے پانی برسانے والا زمین کو موت کے بعد زندہ کرنے والا جب یہ سب کچھ کرنے والا ہے کل میرے پیغمبر پھر تو بھی کہہ دے الحمدللہ پھر تو بھی کہہ دے الحمدللہ تمام سفات کار سازی کس کے لیے جب یہ سارے کام کرنے والا میں ہوں تو پھر پکارے سننے والا بھی میں ہوں پھر میری سفتیں مجھ ہی میں تسلیم کرو بل اکثر لا یا بلکہ ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ عقل نہیں رکھتے پھر درمیان میں اللہ تعالی نے تھوڑا سا دنیا کے متعلق ذکر کیا اس لیے کہ جو لوگ حق بات کو نہیں نہ مانتے اس کی رکاوٹ دنیا بنتی ہے اقتدار دولت دولت کا نشہ اس میں مغرور ہو کے بندہ حق سے اعراض کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں ہماری بات کو مانو دنیا کیا ہے او میں تمہیں بتاؤں دنیا کیا ہے ماحول الحیات دنیا نہیں ہے یہ زندگی دنیا کی اللہ لہون مگر جی کا بہلانا جی کا بہلانا وہ بم اور کھیل تماشا کیا ہے دنیا بلبلا پانی کا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے وہ انت دارل آخراتا لہی الحیوان یہ میں ترجمہ کروں گا ذرا اس پہ غور کرنا وہ انت دارل اور بے شک گھر آخرت کا اس زندگی کے بعد جو ایک دنیا آ رہی ہے وہ انت آخرہ اور بے شک گھر آخرت کا لہی الوان وہی ہے اصل زندگانی وہی ہے اصل اصل زندگی وہی ہے جو آخرت میں نصیب ہوگی لو کانو یا لمون کاش کے لوگ اس حقیقت کو جان لیتے کہ یہ دنیا کچھ نہیں ہے اصل زندگی جو ہے وہ آگے ہے اگلی آپ سنیے مشرقی مکہ کا ایک اور عقیدہ سنیے فائزہ را کے بو فل فل کے اور جب سوار ہوتے ہیں کشتیوں میں مکے کے کافر جب چڑھتے ہیں سوار ہوتے ہیں کشتیوں میں اور کشتی آتی ہے گرداب میں بھور میں پھنس جاتی ہے اور یہ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں قرآن کہتا ہے داود اللہ پکارتے ہیں کس کو کس کو کس کا سیدھا بیان ہو رہا ہے کس کا جب گر جاتے ہیں کشتیوں میں پائزار آ کے بوں فل, فل, فل کے جب اس کو نوٹ کرو جو کے پاس کاپیاں یہ ایپ نوٹ کیجئے کتنا عجیب بات اور کتنی عجیب بات کہی جا رہی ہے یہاں آج کا مومن کہلانے والا کلمہ پڑھنے والا آج این کشتیوں میں نعرہ لگاتا ہے بہاول حق بیڑا دک یا معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی یہ, یہ کہتا ہے این کشتوں میں اس کے باوجود یہ اصرار کرتا ہے کہ میں مومن ہوں میں مواعد ہوں مجھے مشرق نہ کہا جائے اور جو مشرقین مکہ ہیں ان کا عقیدہ قرآن بیان کرتا ہے فائدارہ کے بوفل کے جب سوار ہوتے ہیں کشتیوں میں داؤ اللہ پکارتے ہیں کس کو کس کو کس طرح کی پکار مخل سینا بھول گئے حضرت ابراہیم بھول گئے اپنے بت بھول گئے اپنے معبود جن کو پکارا کرتے تھے سارے بھول گئے مخل لہ الدین خالص اس کی پکار کشتیوں میں خالص اس کو پکارتے ہیں بچا والا تو ہے بچانے والا آگے سنیے فلما نجاہ ملبرے بس جب اللہ ان کو نجات دیتا ہے بس جب اللہ ان کو بچا کے لے آتا ہے اللبرے خشکیوں کی طرف اس طوفان سے نجات مل گئی اور یہ خشکیوں پہ آ گئے ازا ہم خشکیوں پہ آ کے کیا کرتے ہیں شرک کرتے ہیں بہر آ کے کرتے ہیں شرک اور جی ابراہیم علیہ السلام مونڈا ماریا تے کشتی بہر نکلی جی اسماعیل علیہ السلام پہنچے تھے تو انہوں نے زور لگایا تو کشتی باہر آئی نا جی اللہ فرماتے ہیں جب کناروں پہ آتے ہیں خشکیوں پہ اضا ہوں سر اس وقت کیا کرتے ہیں شرک کرتے ہیں لیکن این کشتیوں کے اندر وہ پکار کرتے ہیں تو صرف کس کی کرتے ہیں آج میں نے آپ کو جو حقیقت سمجھائی اگر اس کو آپ سمجھ جائیں بڑے بڑے مولویوں سے آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ اللہ تعالیٰ کا طرز اسلوب یہ ہے کہ اکثر جگہ پہ اللہ ایک دعوی پیش کرتے ہیں اس دعوے کو اللہ کتنے قسم کے دلائل سے منواتے ہیں اکلی دلائل نقلی دلائل اور دلیلے وہی اکلی دلائل کی آگے دو قسمیں ایک محض اکلی دلیل اور ایک ایسی اکلی دلیل جس کا دشمن سے کیا کروایا جاتا ہے اعتراف کروایا جاتا ہے سورت فاتحہ میں الحمدللہ یہ کیا ہے دعوی یہ کیا ہے دعوی اس دعوے کو اللہ اکلی دلائل نے